الحمد اللہ الحمد فصول کہتے ہیں کہ خاتمہ ہے فی سائر احکام الاسم تمام اسموں کے احکام و لوحقی ہی اور اسم کے تمام احکام و لوحقی ہی اور اسم کے لوحقات کے بیان میں لیکن غیر الاعراب والبنا مورب اور مبنی ہونے کے علاوہ چونکہ مورب اور مبنی کی بحث آپ پڑھ چکے ہیں تو مورب اور مبنی کی بحث کے علاوہ اس کے علاوہ جو احکامات ہیں کے ان کے بیان میں ہے خاتمہ اور خاتمہ میں کئی سری فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ معرفہ اور نکرا کے بیان میں ہے۔ معرفہ اور نکرا کے بیان میں ہے معرفہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو کسی خاص چیز خاص جگہ یا خاص شخص کا نام ہو وہ کیا کہلاتا ہے معرفہ کہلاتا ہے اور نکرا کیا ہوتا ہے جو ایسا نہ کتنی سمپل سی تعریف ہے نکرہ کی کہ جو ایسا نہ وہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی جب متضاد چیزیں آ جاتی ہیں تو ایک طالب علم سے اگر پوچھی جائے تعریف کہ اس کی کیا تعریف ہے وہ اگر تعریف کر لے دوسرے طالب علم سے پوچھا جائے کہ مثلا یہ کہ معرفہ کی تعریف پوچھی تیرنے کا خاص جگہ خاص نام یا خاص شخص کا نام ہو تو نکرہ کے اگر تعریف پوچھے تو وہ کہے کہ ایسا نہ ہو کیسا نہ ہو تو اس کے پتہ نہیں ہوتا تو نکرہ کی تعریف کیا ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو مطلب یہ ہے کہ جو کسی خاص جگہ خاص چیز یا خاص شخص شاہم... کا ہو ایسا نہیں ہے کہ تعریف یہ جی. تو معرفا ماریکا معرفہ <تصفح> <تصفح> مارک... کی پھر آگے کیا ہے پانچ چھ اقسام ہیں جس میں سے زمائر ہیں علم ہے اچھا اسماعی اشارہ اسماعی موصولہ معرف اللہ مضاف اور اسی طرح ندا وغیرہ وغیرہ یہ ساری کی ساری اس کی کیا ہیں اقسام ہے مزمرات عالم اسماعی اشارات اسی کے تحت کیا ہے اسماعی موصولہ وغیرہ اور معرف اللہ مضاف معرفہ بدا ٹھیک ہے جی تو ان میں سے ذکر آگے آپ کو ترتیب بتائیں گے کہ سب سے عالم جو ہے معرفہ ہونے میں کیا ہے ضمیر ہے وغیرہ پھر میں سے بھی پھر پہلے متکلم کی ضمیریں ہیں پھر مخاطب کی ضمیریں ہیں پھر غائب کی ضمیریں ہیں پھر زمیر کے بعد علم ہے علم کے بعد پھر اسماء شارہ اسماء مصول ہے اس کے بعد مارحب باللام ہے پھر نداح ہے اور آخر میں کیا ہے مزاح دیکھ لیجیے بہت آسان ہے فخر علم اسم علا قسمیں یاد رکھیے کہ اسم جو ہے دو قسموں پر ہے نمبر ایک معرفہ نمبر دو نکرا المارفا تو اس منزیہ علی شیمین المارفا وہ اسم ہے کہ جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو صفت اقسام میں وہ اس میں ہے المزمرات وزمرات والاعلام اور علم ٹھیک ہے بکر والمبہمات المبہات مبہمات مطلب اسماء موصول اور اسماء اشارہ آنی اسماء الشارات ول مصولات ولمع السلام جو تعریف کا ہے آپ نے پڑھا ہے ول مزاف الحا دیہ اضافت ان میں سے ان تمام کی طرف جو کیا ہو مضافہ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو وہ کیا ہے وہ بھی مارفا سامنے سے مارفا مانوی بن معرفہ بنے دا جس جس حرف پر جس قسم پراخل ہو جائے تو وہ بھی کیا ہوگا مارفا ہوگا ول عالم اب پہلی چیز پہ آ جائیں اسی کا سطح کیا ہے ولعالم عالم ہے سب سے پہلے جو ازمار کے بارے ذکر کیا عالم تو کہتے ہیں وال علم ما وذع علی شیء معین لا يتناول غيره واحد علم کی تعریف کر دی کہ وہ ہے کہ جو خاص معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو لا يتناول غيره جو غیر کو شامل نہ ہو بوضع واحد ایک ہی وجہ سے یعنی ایک ہی وجہ سے کیا ہو وہ دو مانو کو کیا ہے شامل نہ ہو ٹھیک ہے بلکہ اس کی وجہ الگ الگ ہو تو پھر الگ بات ہے مثلا زید ہے تو زید ایک ہی نام زید نام ہو ایک ہی شخص کے جو رکھا ہو وہی زید دوسرے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا البتہ الگ الگ وجہ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک یہاں رہتا ہے اس کا نام زید ہے ایک دوسرے محلے میں رہتا ہے اس کا نام بھی زید تو ہر ایک کی وجہ الگ الگ ہے لیکن ایک ہی وجہ کے ساتھ وہ غیر کو بھی شامل ہو ایسے نہیں ہو سکتا ما وز رشی ماہی یعنی یا تناور ایک ہی وجہ کے ساتھ غیر کو شامل نہ ہو یعنی ایک ہی زید ایک ہی نام ہو وہ دوسرے کا بھی ہو اور وہی اسی کا بھی ہو ایک ہی وجہ کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا فل المعارف کہتے ہیں کہ معرفہ ہونے میں سے بھی سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ یا سب سے زیادہ معرف ہے وہ کیا ہے المزمر مجمر ہے سے متقلم متکل کی زمین نحو انا و نخ مخاطب کی ضمیریں غائب غائب جو کیا ہے ہے وہ عالم ہے ثم المات علم کے بعد کیا چیز ہے اسماعی مصر اور اسماعی اشارات المعرف بلام پھر اس کے بعد معرف بلام ہے تمب المارف بن ندا پھر معرفہ بن ندا ہے کہ جو کوئی اسم عرصہ ندا کے ذریعے سے معرفہ بنا ہو ول مذاف اور پھر کیا ہے مذاف فیق وط المضافل مضاف جو ہوتا ہے وہ مضاف یہ قوت میں ہوتا ہے جو مضاف علئے ہوگا تو ویسے کا ویسا یہی تو یعنی ہم نے دیکھا نا کہ جو جو ان کی طرف کیا ہوگا مضاف ہوگا ضمیر کی طرف ہو علم کی طرف ہو ماماد کی طرف ہو علیم مرب اللہ کی طرف مضاف ہو تو جس چیز کی طرف مضاف ہوگا تو اسی لیے قوت مضاف میں بھی آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس لیے کہا قول مذاف ہو فیق وطل مضاف جیسے اسم کی طرح مضاف ہم اسے سن کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے عالم ہے ضمیر ہے وغیرہ وغیرہ کیا ہے تو اس کے اعتبار سے اس میں بھی قوت ا جائے گی۔ نکرۃ ما وذی علی شیء غیر معین نکرا وہ ہے کہ جو غیر، کیا ہے غیر معین چیز کے لیے رجلن وفرسن رجلن کوئی مرد فرسن کوئی ایک گھوڑا فسلن اسماء العدد اس کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ ماشاءاللہ اللہ تلاس کی تھوڑی قمی ہو رہی ہے